یس اللہ و رحمن و اللہ علیہ السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ موجود تمام برادر سے اور باقی سماس نگرمی خراً برادر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ داس کتاب دعوت شریف میں سے در نمبر تین سو چھسٹھ ابلک یعنی شروع سے لے کر ابھی تک دعوت کا درس نمبر تین سو چھسٹھ اور, اور اوراد فتح کا درس نمبر نو ہمارے سلسلہ بعض جو ہے اسفلم الصف المض الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََقيم مععب اللہ توبہ کی توضیح کے سلسلے میں ہے اس سلسلے میں جو ہے استغفار كرنہ واجب. واجب قرآن کی روشنی میں توبہ كرن واجب قرآن روشنی میں یہ دو درس ہوا اس کے بعد کلوار درس میں توبہ و استغفار کے فوائد ہیں اس کے توبہ استغفار کرنے کے فوائد اور اس کا جیر ثواب کے حوالے سے ایک درس کا نام لوگوں کو دیا تھا اس میں تین آیتوں کا لوگوں کو توجہ دیا تھا ابھی جو ہے اسی سلسلے کو آپ کے فوائد استغفار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے جو بندہ ہمیشہ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی بخش مانتے رہے اسلّہ اسلّہ کہتے رہیں اسلّہ بات و لے اس طرح دوسرے استغفار کے کلمات اپنے زبان میں بھی اللہ مجھے بخش دے ہمار گناہوں کو بس جائے ہمارے گناہ سگناہ خبرہ کو بخش دے اور جو بھی گناہ انسان کے ذہن میں ہو آپ کو یاد ہو ان اللہ سے معافی مانگتے رہیں تو اس طرح استغفار کرنے کے فوائد میں سے چوتھا فائدہ ہاں یہ پہلا فائدہ جو ہے جب تک بندہ استغفار کو اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا تیسرا جو ہے فائدہ اس میں استغفار کے لیے بتاتا ہے استغفار کی برکت سے حضرت یوسف کے جو ہے بائی لوگ جو ہیں انہوں نے دو نبی کو ایک حضرت یوسف کو ایک حضرت یعقوب کو جو تکلیفیں پہنچا ان کو یوسف و کم میں پھینتا غلام بنا کے بے جلاب کو ساری تکلیفیں پہنچیں یہ سارے گناہ ان کے استغفار کی برکت سے باشش کو امید ہو رہا ہے قرآن کی آیتوں میں اور تیسری چیز جو ہے استغفار کی وجہ سے حضرت یونس کی قوم صاح نے عذاب کو ٹال دیا اور اس کے بعد ابھی چوتھا فائدہ جو آج کے درس میں ہے جو اقدار نمبر نو میں یہاں یعنی سے توبہ و استغفار کرنے والا جنت میں جائیں گے تو ہم فوائد استغفار میں سے استغفار کے فائدے میں صاحب کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش مانتے رہیں گے تو اس کا ایک فائدہ چوتھا فائدہ جو بندہ نقل کیا یہ ہے کہ توبہ استغفار کرنے والا جنت میں جائیں گے اس سلسلے میں جو ہے سورہ مریم کے عادب ساٹھ ہے اللہ فرماتے اس سے پہلے آیا ہیں اور میں نے آخری جو اصل محسوس ہے وہ ذکر کیا اللہ منتابہ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں وہ عمل اور ایمان لیں وہ عملِ اور نیک عمل کرے نیک عمل وہی ہے کہ جو جو اللہ ہاں جی کی شریعت کے مطابق عمل کرے اللہ نے جیسے فرمائے رسول جیسے حکم دے اس کے مطابق اسی ترقی پر عمل کرنا عمل صالح ہے اور اس عمل عمل صالح انجام دے دیں تو یہ لوگ ہاں جی توبہ کیا ایمان الایا اور عمل صالح کیا توبہ توبے کے فوائد تو بہ ولا کے یہ طلوع تو یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ولا الم و نشہ اور ان پر کسی قسم کے ظلم نہیں ہوں کیا جائے گا خلق عمد میں اور وہ جنت میں جائیں گے تو اس میں اصلم اور اللہ منتابہ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں پھر ایمان لائے امن کو قبول شریر سے توبہ کریں اور ایمان لائے عمل صلی اور بیا کے راستے پر چلیں توبہ کر کے تو توبہ کے خواہج میں ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے یعنی سوائے ان لوگوں کے جو جنہوں نے توبہ کیا ایمان لایا اور نیک عمل کیے بس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا تو اس میں اللہ منتابہ یعنی توبہ کرنے والوں کو اللہ نے بشرت دی ہے کہ وہ یدخلون خلون جنت ہے جنت میں داخل ہوں گے اسی طرح جو ہے پانچواں جو ہے آیا جو اسلسلے میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا نہ صرف اس کے گناہوں کو باش رہا بلکہ گناہ کو گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا قرآن پاک کی آیت سورہ سرائے فرقان نمبر ستر میں ہے اللہ حرمات اللہ من تاب و امن عوامل و سالین اور وہ لوگ جو پہلے گناہ میں کفر میں شریک میں غرق تھا پھر توبہ کیا توبے کے فائدے اور پھر ایمان اللہ عمل صالح کے طلّہ کے تو یہ خوش نصیب لوگ ہیں یو ودل اللہ سیاتی اللہ تعالی بدل دیتا ان کے گناہوں کا حسنات نیکیوں میں تو سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائے عمل صالح انجام دیں تو یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا جی نہ صرف گناہ کو بخشے جا رہے ہیں گویا کہ گناہ دس گناہ سے گناہ کو بخشنے کے بعد اس پر دس نیک لکھ دیا کہ نہ مہربان اللہ تعالیٰ دیکھو توبہ کرنے کے فوائد استغار کے فوائد یہ ہے کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں سے ساتھ پشمانی کے کا مظاہرہ کریں گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف پلٹ آ جائیں اور پھر آنے والی زندگی کو اللہ کے اطاعت و فرم برداری میں گزاریں ایک سچا مومن کے کیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بھاج دیں گے نہ صرف ان گناہوں کو بھاس دیں گے بس اس گناہ کے نیکیاں لکھ دیں گے کتنی بڑی خوش اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو پانچواں عائد کی دل سے یہ معلوم ہوا اللہ طبع کرنے والوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا جو سچے توبہ کے سچے توبہ کرنے بات تو ہے سچے ایمان اور عمل سالے پھر ایمان و عمل سالے کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں سابقہ کو خوب سے اور سارے جن گنج گناہوں کو وہ شکارتے سچ سے توبہ کرتے اور چھٹی عائد میں فرماتے ہیں توبہ گزار فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے جو بندہ توبہ کریں گے وہ خالقیامت میں کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے نجات پانے والوں میں سے ہوں گے ہاں جس جنانچہ یاد ہے تعبہ و امن عوامل صحیح فاصل المفلحین سر قصص نمبر سکسٹی سیون تاسٹ اللہ بال اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اس میں بھی پہلے توبہ ہے توبے کے فوائد ہے ہاں جی پہلے جنہوں نے توبہ کیا وہ امن اور ایمان اللہ عمل عامیہ اور نیک عمل کیے پہلے گناہوں کو توبہ نے پہلے گناہوں کو چھوڑا پہلے جو گناہ کرنے تھے شریک کرنے تھے کفر کرنے تھے امبیا کے مخالفت میں کھڑے تھے وہ سارے کام چن چن کرتے اضفاء اللہ نعرہ سے ان سے توبہ کیا اور آج کے وقت ان سب کو چھوڑ دیا اس کے بعد پھر ایمان لائے سچے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں تو توبہ اور اس توبہ کے بات کرنے والے نیک عمل کی برکت وہ کیا ہوگا یا کونے من الموخ لیں تو یہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے تو یہ بندہ تو توبہ اور توبہ گزار جو ہے فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے کا کم, مل میں بس بار بار جو لوگ توبہ کریں ایمان لے آئیں اور نیک عمل انجام دیں تو این امید ہے کہ یہ لوگ فلاح اور کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے ساتوان جو ہے آیت سے ہم متعدد سمجھتے توبہ کرنے والوں کے حق میں حامل نے عرش لاہی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور گناہوں سے استغفار کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے والے لوگوں کو وہ فرشتے جو شلائی کو اٹھائے ہوئے ہیں جن حملی کا حامل نعرشلائی کا جو اللہ کے مقرر ترین فرشتوں میں سے ہیں وہ ان توبہ گزار بندوں کے حق میں دعا مغفرت کرتے رہتا ہے میں آپ اندازہ کریں کیا ان کی دعا پھر اللہ رد کرے گا ہر کس رت نہیں فرمایا اللہ ضرور ان فرشتوں کی دعا تو قبول فرمائے وہ معصوم حشیاں ہیں اللہ نیت نہایت مقررہ فرشتے ہیں تو وہ توبہ گزار لوگوں کے حق میں دعا کریں قرآن عیت ہے سرعیہ غافر عائد نمبر سات میں اللہ فرمت فخر وہ فرشوں کی دعا ہے وہ فرشے اللہ سے عاملی نے ہر اللہ کے حضرت میں دعا کرتے فرماتے ہیں اے اللہ فخر للزین تعاو اے اللہ بخ دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا جنہوں نے توبہ کیا توبہ کرنے کے بعد پہلے غلط راستے پر چل رہے تھے اب وہ توا وہ سبھی لگا اور تیرے راستے پہ چلنے لگا ہاں جی وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور پھر تیرے راستے پہ چلنے لگا سیدھے راستے پہ چلنے, چلنے توبہ کیا غلط راستے کو چھوڑ دیا سیدھے راستے پہ چلنے لگا اللہ ان کو بخش دو اور ساتھ ہی وکیم عذاب الجہم اور جہنم کے عذاب سے بھی ان کو بچاؤ بادن خاؤ دیکھو توبے کے نظر میں اللہ بندو کو گناہوں کو بھی حامل ہر شلائی ان کی دو دعا کریں ایک تو یہ دعا کریں اللہ ان کے گناہوں کو بخش دو دوسرا یہ دعا کریں اللہ ان سے جہنم کے عذاب کو بھی ان سے جو عذاب سے بھی ان کو بچاؤ تو سالومتبہ کرنے والے کے حق میں پھر سے کیا دعا کریں رہے عظیم دعا کر سامنے ان شاء اللہ ہی دعا کریں توبہ گزاروں کہ ہمیں کہ اللہ جنہوں نے توبہ کیا تو ان کو باندھے اور انہیں جہنم کے عذاب سے انہیں بچائیں جو لوگ توبہ کہتے ہیں تیرے راستے پہ چلتے ہیں توبہ کرنے کے بعد تعبہ کرنے کے بعد پھر غلط راستے پر چلے پھر توبہ نہیں ہو نہ پھر توبہ توڑ دیا طبعہ پر قائم رہنے والوں کو توبہ کر کے قائم رہنے رہیں اللہ سے مسلسل استفار بھی کرتے رہے تو ایسے لوگوں کو راستے پر چلتے رہے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے یہ سارے بشارتیں ہیں کہ ہم اناش اللہ کے نہایت مقرر فرستوں میں سے وہ بند ہے کہ ہمیں دعا کریں اللہ ان ان توبہ گزار لوگوں کو بخش دے فاخل اللہ تعاوِ اللہ بہہ دیں ان لوگوں جنہوں نے توبہ کیا وہ توا سبھی لگو اور تیرے راستے پر چلا وقیم سائی عذاب جہیم اے اللہ اور ان کو جہنم کے عذاب سے بھی ان کو بچا حصور غافر آئے نمبر سات بس اے اللہ تو ان لوگوں کو بہہ دے کہ جنہوں نے توبہ کیے اور تیرے راہ پر چلے چلے ہیں اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے دو دعا کریں ایک تو ان کے کی باشش کا دعا کریں اور ان جہنم سے عذاب سے بھی بچنے کی دعا کریں آج نمبر آٹھ میں جو ہے گزار بندہ اللہ کا محبوب پر پسندیدہ ہے جو بندہ توبہ کرتے ہیں استغار کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ بندہ اللہ کے محبوب بندہ اللہ اس سے محبت, محبت, محبت کرتے ہیں اللہ اس کو چاہتے ہیں حضن کا آپ یہاں اندازہ کریں جس سے جب اللہ محبت کریں گے تو یقینی بات آپ سکون کو ضرور بخشا جائے گا اور ضرور اس کو جنت میں اللہ ڈالے گا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جب اللہ کسی بندے سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا تو میرا محبوب بندہ ہے تو پھر یقینی بات ہے اس کے نجات مل گیا تو توبہ گزار آٹھواں میں آئے جو ہے توبہ گزار بندہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہے قال اللہ, اللہ تواون وب المۃطحن بے شک اللہ تعالیٰ دو سے رکھتا ہے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے ہاں جی تو توبے سے انسان کی باتین پاک ہو جاتی ہے اس میں صاف کہا اللہ نے یہ سرح بقرا عید نمبر دو سو بائیس ہے اللہ نے خود اعلان فرمایا میں بلا شیخ شبہ انفرنا لگا بلا شیخ شبہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے ہاں جی اور ان پاک صا رہنے والوں سے ہاں جی محبت کرتا ہے دونوں سے ایک ظاہری پاک ہے ایک بات ہی نہیں پاک ہے تو بتاخیق اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاحب رہنے والوں سے بھی محبت کرتا اور نوا آیت جو ہے توبہ گزار کے لیے دنیا وغیرہ دونوں میں بلائی ہی بلائی ہے اب آپ اندازہ کرو ہاں جی سورہ توبہ آیت نمبر چوہتر ہے سیونٹی فور میں صبح طبہ میں اللہ فرماتے ہیں اس کو شرہ طبہ بھی کہہ سکتے ہیں سرح بارات بھی کہتے ہیں ہاں جی سرہ توبہ برات دونوں اچھی سے اس میں اللہ فرماتے ہیں اس میں جو ہے توبہ گزار کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بلائی ہی بلائی ہیں اللہ فرماتے ہیں تو وہ اور اگر یہ لوگ توبہ کریں یا کو خیر الحمد تو ان کے لیے بلائی, ہی بلائی ہیں بلائی ہیں بعض اگر یہ لوگ توبہ کریں تو ان کے لیے بلائی ہیں تو بلائی ہیں بلائی ہیں اللہ کہیں ان کے لیے بلائی ہیں ہاں تو یہ جو ہے آٹھواں آیت نواں آیت میں نے آپ لوگوں کو پیش کیا توبہ گزار کے لئے اللہ کیا بشارت دے رہے فرمایا جو توبہ گزار کے لیے بلائی ہیں بلائی ہیں یعنی دنیا میں بھی بلائی ہیں آخرت میں بھی بلائی بھائی یہ تو اگر اللہ طبعہ یہ یقو خیر اللہ تو ان کے لیے بہت بہتر ہوں گا تو ان کے لیے بلائی ہیں خیر ہیں یہ بھی توبہ کرنے والوں کے لیے توبے کے فوائد میں سے ہے اور دسواں آیت جو ہے لوگوں پیش کرنا توبہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نیچ بارہ رحمت کے نزول کا بھی ذریعہ ہے توبہ کرنے سے بندوں کے گناہوں کی بخش ہوتی ہے توبہ کرنے سے بارہ بارش نہیں بارش رہے تو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے توبہ کرنے سے اور مال و اولاد میں اضافہ توبے کے ہی کے ذریعے سے مال اولاد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور توبہ دوخل جنت کا وسیلہ ہے ہاں جی جنت ہو سر نوح آئے نمبر دس گیارہ بارہ یہ تین آیات اس کے اندر آ ہیں تو الحمتِ حق الطاذ نوح کے رہیں کہ میں نے کہا یہ لوگ چونکہ انبیاء جانتے ہیں استخار کا کیا فائدہ ہے اللہ کے بارے میں معرفہ رہتے ہیں ہر عمل کا اللہ انبیاء کو بتاتے ہیں. انبیاء جو ہے اللّہ اللہ کی زبان کی حستِ بندوں کو بتاتے ہیں. اللہ کے امین ہوتے ہیں تو نو فرمانے میں تمہیں نے کہا اے لوگوں اس ربکم رب تم سم اپنے رب سے اپنے گڑہوں کی بخش طلب کرو ان کا غفارا بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اگر تم بادشاہ طلب کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا یہ فائدہ یہ ہے یور صلام علیکم برسائے گے تم پر آسمان میندار موسلادار بارش تو باران رحمت تم پر بر برسے گا اگر تم نے تو بہتوار کیا ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے بارش بند تھا اب اللہ بارش برسائے گا تم پر برسائے گا آسمان تم پر موسردار بارش اور اس کے نظیر میں وہ امدد کو مول بنینا اور جو اللہ تعالیٰ تمہاری استغفار کی برکت سے تمہاری مدد کرے گا تمہیں اضافہ کرے گا تمہارے مال میں بھی تمہارے اولادوں میں بھی طوے کے برکت سے استغفار کی برکت سے اللہ ان کو مال و دولت بھی دینی پھر میں تمہارے مال میں اضافہ کرے گا اولاد میں اضافہ کرے گا پلس جو ہے ویا جکم جنت اور تمال اقلاع کل خمد میں باغات توبے کے اور شفار کی برکت سے ویا جا رہار اور تمال نہریں بے قرار دیں گے جنت میں اور یہ آزادی کرنے میں طوبے کے فائدے ہیں یہ جی. ہاں یہ جی. تو جو ہے تجربے میں, میں نوح نو نو نے کہا کہ میں اپنے رب سے اپنے رب سے کہہ رہے ہیں معفرت اپنے نُنہ نے حضر کہا یعنی میں نے کہا نو خود فرماتے ہیں میں نے کہا یہ لوگوں اپنے رب سے معفرت طلب کرو ٹھیک ہے یہ اپنے رب سے معفرت طلب کرو وہ برشنے والا ہے تمہارے اوپر برسنے والا مینا بارش بھیجے گا وہ ہاں تم استفار کریں اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے گا یم دت ہاں جی اور تمہارے لے باغ اور نہریں قرار دے گا جنت میں تو اس شاعت جانے کا میں اندازہ کروں کہ توبہ کے کتنے فائدے ہیں استفار کے کتنے فائدے ہیں ہاں جی انسان کو یہ قرآن تھے میں نے صرف دس آتے قرآن میں اور بھی بہت سے ہیں میں نے صرف دس آتے ہیں قرآن کے سے توبہ اور استفار کے فائدے کے عنوان سے بیان کیا ہاں جو اور پانچ آیتیں جو ہیں استغفار کے حکوم میں آپ کو بہن کیا تین آتے توبہ کرنے کے حکم کے بارے میں نائب کو مجموعی طور پر جو ہیں وہ پانچ آتے ہیں وہ تین آتے ہیں آٹھ آتے ہیں یہ دس آتے ہیں اٹھارہ آیا توبہ اور استغفار کے بارے میں بنداخینے والوں کو اس طرف ترجمہ کر چکا ہوں تو ان سے آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کتنا چاہتا ہے کتنا پسند کر دیں اس کے کیا کیا فوائد ہیں ان آیات کی روشنی میں میں نے مختصر بتا دیا ان آیات پر ایک توضیح ہے وہ انشاءاللہ ان کا خلاصہ ہے کہ وہ کل کے درس میں بتاؤں گا